ربنا استرنا من شر انفسنا ومن شر الشيطان وشركنا وامنن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور امسحنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له انا اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له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 بننے کا خیال ہے انہیں اس کا طریقہ نہیں آتا جن کو خیال ہی نہیں ان کا قصہ है ہو رہے ہیں جن کو خیال ہے ان کو طریقہ دیندار بننے کا نہیں آتا نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ جتنا خیال ہونا چاہیے اتنا خیال نہیں جتنی فکر ہونی چاہیے اتنی فکر نہیں جس کی اس کی فکر ہوتی ہے دل میں اہمیت ہوتی ہے اس میں انسان ہر وقت لگا رہتا ہے کوئی وکالتی نہ ہو جائے کوئی بات اس کے خلاف نہ ہو جائے کسی چیز سے نقصان نہ پہنچ جائے کسی نیٹری افسر کے دفتر میں جائیں باہر بھی اسے ہوشیار ہو جائیں گے کوئی بات کے خلاف نہ ہو جائے ادھر ادھر دور لگے ہوئے تنبیحات لگی ہوئی نوٹس لگے ہوئے ان کو پڑھیں گے دیکھیں گے آگے اندر جا کر پوچھیں گے یہ کام کہاں ہوگا کدھر کو ہوگا کیا قبائل بابط ہے جتنا افسر اعلیٰ اور اونچا ہوگا اسی حد تک پہلے سے انسان ہوشیار ہوتا ہے کہ کوئی بات خلاف نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی عکمت دل میں ہو آخرت کی فکر ہو پھر انسان کسی لمحے میں بھی اپنے کو آزاد نہیں سمجھتا میں تو سمجھتا ہے میں تو بندہ ہوں غلام ہوں اپنے رضا تو ہے ہی نہیں مالک یہ رضا ہے کہیں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ مالک کی رضا کے خلاف ہر وقت اس کو خیال رہے گا ایک آپ کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا جب چشم زبن غافل اظن شاہ نباشی باشد کے نگاہ کو نا نباشی تو ہر وقت ہشار رہتا ہے یہی سوچتا رہتا ہے یہی فکر رہتی ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ وہ میرے محبوب کو میرے مالک کو کہیں ناپسند نہ ہو حضرت ملک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر خان کے سے قدروں کے بہت سے خلاف بڑے بڑے بزرگ آپس میں ہم ہوں گے اور ہم نجلس اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اگر خواجہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ بھی اس میں موجود تھے کافی دیر تک ہنسی اور دل لگی کی باتیں آپس میں ہوتی رہی خاص طور پر خواجہ صاحب رحمہ اللہ خود ہنستے ہنسا تھے دیر تک باتیں ہوتی رہیں ہنستے رہے آپس میں مزاح ہوتا رہا کچھ دیر کے بعد خواجہ صاحب رحم اللہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا بتاؤ کسی کے اس میں فرق آیا دوست کے ساتھ فرما دے گئے ہم نے کہا کہ کس حوصلے دار کا سب لگے ہوئے تھے آپ اس میں ایسی مذاق میں فرمایا الحمدللہ میرے اس میں بال برابر فرق نہیں آیا اپنے مالک کی طرف استدار توجہ آپس اس میں دوست ہداق کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں مڈر اس وقت میں بھی واقف نہیں یہ مزاح کیوں ہو دوستوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کیوں وہ بھی اس لیے کہ محبوب کیے داخل بات ایسی نہ ہو جائے کہ محبوب ناراض ہر قدم پر ہر مرحلے میں یہ توجہ رہے یہ خیال رہے مگر آج کل دیندار لوگوں میں اس کا افساس نہ رہا اچھے اچھے جو لوگ بزرگ مشہور ہیں تو ان میں بھی یہ خیال نہیں رہا علماء بزرگ میں شاید سارا قصہ ہی ایسے ہی ہو گیا بس دین سمجھ لیا چند او کو بس کچھ عبادات کر لیں جو تحجد پڑھ لیں اس کو تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو بہت بہت بڑا ہے اتنا بڑا بزرگ ہے تحجر بھی پڑھتا ہے اتنا بڑا بزرگ ہے اتنا پیٹ بھی پڑھتا ہے اشراس بھی پڑھتا ہے فکر اور اعباد کا خیال نہیں معاملات کا خیال نہیں آباد معاشرت کا خیال نہیں چند ابادات کرنی اور سمجھ گئے کہ بس بہت بڑے دین بن گئے اکثر ایسے لوگ ہیں جو عبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں گناہوں سے نہیں بچتے ان کا بیان تو اکثر ہوتا ہی رہتا ہے آج ان کو نہیں چھیڑتا آج یہ بتانا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا انسان سمجھتا نہیں نہیں اس میں بھی کوئی شریعت کا پکتا ہے یا نہیں وہ تو یہ فرماتے ہیں سبھی ریت انسان یو دماغ کا سودا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اس کو ہم نے بیکار ہی چھوڑ دیا ہے اگر کر دیا اب اس پر کوئی بادتا نہیں قانون نہیں بس بیکار ہے کھلا ہے آوارہ ہے یہ سمجھ رکھا اس نے کہ جو چاہو کرتے رہو فرمایا ایسا نہیں ہے یہ و میں جکڑا ہوا ہے اس کے لیے و ووادت ہیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے <سلام> کہیں کوئی بات حقم الخاک کے فائدے کے خلاف نہ ہوا ہے ہر وقت سوچتا رہے مختصر چند چیزیں بتاتا ہوں کہ جن کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے سمجھے بالکل یہ تو آزادی کی بات کھانے پینے کے معاملات کیسے کھایا جائے کیسے دسترخوان رکھا جائے کیسے اس پر کھانا رکھا جائے کس وقت میں کھانے والے بیٹھیں کس حا پر سورت اور شاکی بیٹھے ہیں اور پھر کھانا کس وقت اٹھایا جائے کھانے والے کس وقت اٹھیں پہلے ہاتھ دھونا بعد میں ہاتھ دھونا دونوں میں کیا فرق ہے یہ تصویریں آج نہیں بتاتا اس لیے کہ پہلے کبھی کبھی بتاتا رہے تو آج صرف وہ باتیں بتانی ہیں جو پہلے شاید بہت کم بتائی ہوں کھانے کے آداب کی تفصیل سے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں پھر کبھی بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی آج اور کچھ باتیں ہیں جن کی طرف تک ان کو نہیں پن میں کھانے سے متعلق یہ ہے کہ جب کھانے پر بیٹھ رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ کھانے میں دوسرے لوگ جو شریک ہیں ان کی طبیعت خراب ہو مثال کے طور پر रहे رہے ہیں تو ساتھ کچھ پیشاب پانے جیسی بھی بات شروع کر دی دوسروں کی طبیعت خراب ہوگی کھاتے وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے ریف خارج کر دی سب کا مزہ خراب کر دیا ساتو وقت کوئی ایسی بات کر دی کہ کھانے والوں کے رنگ پر بہت گزرے کو فکر اور تردد کی صدمے کی کوئی بات شروع کر دی تو دوسروں کو تکلیف بھی پہنچائی اور کھانے کا مزہ بھی خراب ہو گیا اسی طرح کیسے پیشاب اور پاخانے کے بارے میں احکام جو ہیں اپنی جگہ پر وہ تو ہیں ہی ان کی تفصیل آج نہیں بتانا اس سے متعلق دوسری بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اچھے اچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا احکام کے ساتھ کوئی تعلق کو نہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جزیاد کے ذریعے سے بھی اور کلی یاد کے ذریعے سے بھی تمام چیزوں کو بالکل وادر فرما دیا بالکل وابق ابیت میں, میں ہے حبور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیار نبی صلی اللہ علیہ سلم رحب الب آباد عبور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پگائے عجد کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دور تشریف لے جاتے گھروں میں زمانے میں بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے شروع میں چلتا گائے آدت کے لیے باہر تشریف لے آ گئے اور دور سوچا جائے کہ ایسا کیوں فرماتے تھے ایک بات تو یہ کہ پیشاب بخانہ وہ تو ویسی ایسی چیز ہے کہ اس کو دور ہی رکھنا چاہیے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاف خانے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پاک تھا یا نا ناپاکل یہ بھی ہے کہ آپ کا پیشاف پا خانہ پاک تھا اور یہ بھی ہے کہ اس سے بو نہیں آتی تھی اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لوگ آتے تھے دوسروں کو تعلیم مقصود ویسے جب بار بار کا نہیں ٹھہرا تو اس کا جو دوری ہے نا قریب ہوگا تو آپ فن پیدا ہوگا ہوا متاف ہوگی اس سے صحت پر برا اثر پڑے گا تکلیف بھی پہنچے گی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا دوسری بات اگر کوئی قریب بیٹھ گیا اور خارج ہو گئی وہاں باہر اس کی آواز آئی تو لوگوں کو نا گوار اور بو آئی تو دو نہوار دوسروں کی اہولیت کا سبب بنا تکلیف پہنچائی دوسرے لوگ تو اس لیے جس حد تک ہو سکے پیشاب پانے پا کا انتظام دور رکھنا چاہیے مگر آج کل کیا ہو گیا کمرے کے اندر جو کمرہ ہی نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر پیشافا خانے کا انتظام نہ ہو کمرے میں اندر ہونا چاہیے ہاں باورچی خانہ بہت دور ہو باورچی خانہ کیا کہتے ہیں اس کو کچن نام بھی کنٹرشن نے ایسا رکھا کچن کتنا برا نہ باورچی خانے کا نام گندا رکھ دیا کچن کیچرا سا نام اور واٹر فل تو لائٹ رنگ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت ہے پیشاب اور تاخانے کے ساتھ آج کے انسان کو بہت محبت ہے اس کا نام بھی بڑا چم کر رکھا لائٹ رنگ اور رہتے بھی ساتھ ہے ہر کمرے میں اندر ہونا چاہیے ساتھ ساتھ ہر وقت خوشبو ہو آتی رہے مالوس ہو جائے دماغ محبوس بغ کے کھانے کا نام رکھا کچن کتنا خراب نام بہت دور ہونا چاہیے کہتے ہیں بدبو آتی ہے کھانا جب پکتا ہے تو کہتے ہیں بدبو آتی ہے اسی پھر اسی بدبو ہے وہ کھا بھی لیتے ہیں بعد میں کھانا پکانے کا کمرہ دور کھانا کھانے کا کمرہ دور کھانے کا بھی الگ دور بناتے ہیں خوشبو نہ آ گیا کہیں ہر وقت اس میں جاؤ جلدی سے کھا کر افغانوں کی طرح پھر بھاگ کر چلے آئے اور پیشاب اور پاخانے کا وہ ہر کمرے کے ساتھ ہے اسی زمانے میں ہم نے یہاں ایک بہت بڑا بنگلہ کرائے پر لیا ہوا تھا ادھر ایک پریٹنگ ہر کمرے میں پیش ہر کمرے میں بیت الخلا کیا کریں اس کو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک کمرہ ان میں سے مخصوص کر دیا کہ اس کا بیت الخلا استعمال ہوگا باقی سب بیت الخلا بند کر دیا اور میں سوچتا رہا کہ یہ لوگ بغیر کمرے میں تین چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اب ان میں سے ایک آدمی کو پیشاب کی حاجت ہے اب بولن تو سب کے سامنے اٹھ کر وہ اس میں داخل ہوگا دوسرے ڈگ رہے ہیں دفتر میں جا رہا آج بھی دن ہم سے کوئی یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے بیت الخلا میں میں اگر جاؤں کوئی دیکھ رہا ہوں تو بیت الخلا میں جا رہا ہے جاتے ہوئے مجھے کوئی دیکھ لے تو اس سے بھی شرم آتی میں جس زمانے میں اگر ٹکام بیٹھا کرتا تھا تو یہاں نچلے بیت الخلا استعمال نہیں کرتا تھا اوپر ہی جاتا تھا اپنے گھر میں اسی لیے کہ یہاں جب جاؤں یہی گا یہیں سے نکلوں گا حاضری دینے جا رہا شرم ہو تو شرم آتی ہے اور بیٹیا پوا جو ہاتھ چوائی کے شرم کو ویسی اگر پٹال کر کے رکھ دیا تو پھر تو جو چاہو کرتے رہو ایک ہی بات سے شرم آیا کرتی تھی کہا کرتے ٹھہرے نہیں میاں تیرے منہ پر گاڑی اور تجھے شرم نہیں آتی تو انہوں نے اسی کو اڑا دیا چلو شرم کا اڈا اڑا دو تب تو چاؤ کرتے تو ہم نے سوچا کہ یہ جو اندر ہی بیت الخلا بنایا ہوا ہے تو دونوں تو یہ کہ اٹھ کر کوئی اندر جائے گا تو دوسرے بیٹھیں گے سب جا رہا ہے اور پھر اندر جا کر جو وہ چاند ماری کرے گا چھوٹ رہے ہیں پر دو کئی اور یہ سب سن رہے ہیں خوشبو بھی دے رہے ہیں اور گانا بھی سن رہے ہیں دونوں باتیں کر ہیں پوری مجلس مزہ لے رہی ہے کھانے کا کمرہ بہت دور ہو پانے پا کا ساتھ بھی ہو یہ ہے آج کل کا انسان کھانا <coughs> دور ہونا چاہیے جس حد تک ہو سکے ٹھیک ہے مکانوں میں گنجائش نہیں ہے قریب بنانا پڑتا ہے مگر پھر بھی یہ تو خیال کر لیا جائے کہ جس حد تک ہو سکے آخر باورچی خانہ بھی تو اتنا دور بناتے ہیں کھانے کے کمرے بھی تو اتنے دور بناتے ہیں تو پاخانے تو اس سے زیادہ دور ہونے چاہیے مکان میں جس حد تک دور سے دور رکھنے کی گنجائش ہو اس کو دور رکھنا چاہیے اور مولوی لوگ یا مولویوں کے ساتھ رہنے والے یہاں کراچی میں تو نہیں اگر باہر دیکھا سندھ میں اور افغانستان کی طرف وہاں کے موریوں کو دیکھا وہ کیا کرتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا سکھانے کے لیے کونٹی ہاتھ میں پکڑی ایک ہاتھ میں گودام ہزار بند ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں دوسرا ہاتھ کون میں ہے بہت چلتے رہے ہیں سنڈ میں ہی بار جا رہا تھا بیٹا مونی سال باندھ لوگوں کو آج کل پیشاب بھی زیادہ تھا آلومنی کیوں پھر اگر ایک کرنے بیٹھے تو دوسرے کہتے ہیں ہم بھی کریں گے جو کہ سفر ہوا میرے بچوں کی شادی کا تو آدمی کچھ اور بھی گاڑی میں تو راستے میں بار بار پیشاب بار بار پیشاب یہ کہہ دیں جب ذرا پیشاب کرنا ہے گاڑی روکو تو ساری کہیں کہ ہم بھی کریں گے کیا مصیبت ارے یہ ڈھیری ہو جائے گی سر ابھی طرح پیشاب کرتے بھی بہت ہیں تو جاتے جاتے وہ ایک کو تو پیشاب کی ضرورت دوسرے نے بھی کیا تیسرے نے بھی کیا چار پانچ آدمی اور پیشاب کر کے پھر کیا چل لی گئے ایک ہاتھ میں ہے اس آرمن ایک ہاتھ میں ردام اور دوسرا آرٹون دیکھ جا رہے اور آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے مجلس بازی بھی ہو رہی <laughs> تو بہت, بہت دور دور شرم کے بارے اب کیا کہا جائے ان کو ایک بار جانے آئش میں وہاں قیام تھا ایک موجود صاحب اسی طرف کے اوپر کے اوپر کے حصے تھے اور بہت مشہور مول بھی پریب میں استنجا خانہ تھا اب ہمارے ساتھ کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی وہیں کھڑے ہوئے ابھی جلدی سے استنجا خانے میں وہیں وہ ب... کھولا استنجا خانہ پیشاب کے لیے خانہ جو کھولا بنا دیتے ہیں سب سامنے کو کرتا وہیں شروع کی ہو گئے سب کے سامنے میں تو بھاگ گیا وہاں سے کہ یہ اٹھ کر چل لوگ عام گرام دے کر چڑھ کے پھرتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے پیدا ہوئے کو دیکھا جائے تب ہوئے سلامت تباہ انسان ایسے برا معلوم ہوتا ہے نہیں برا سوچا جائے تھانہ بون میں اس کا انتظام تھا کہ جس کو پیشاب کے بعد پترا آتا ہو اور اس کو خشک کرنے کے لیے ضرورت پیش آتی ہو اور زیادہ دیر بات رخلا بیٹھ بھی نہ سکتا ہو ایسی ضرورت تو سامنے ایک گلی سی بنائی ہوئی تھی اس میں اندر جا کر چھپ کر گرتا رہے گڑی اسی مقصد کے لیے وہاں لوگ سارے کے سارے سکھائے ہوئے تھے قانون سے واقس تھے اگر اور جگہ غریب بن جائے تو دس بارہ وہیں کھڑے ہو جائے سارے آپس میں مجلس بازی بھی کرتے رہے وہاں دیکھتے تھے جب تک ایک ہے وہ نکلا ہے تو دوسرا وہاں جائے اپنی حادث پوری کرے تو ایسی چیزوں کے لیے خاص طور پر کہ جو دیندار نہیں ہیں یا نماز کے پابند نہیں ہیں اتنا میں ان کو تو اس نظر کی ضرورت ہی نہیں وہ تو شروع سے پاک ہی پیدا ہوئے اور پاک ہی رہے گی ان کو کوئی ضرورت نہیں جن کو یہ خیال ہے کہ ہم پاک رہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے میلہ لیے ہوئے پھر رہے ہیں ایک بزرگ ہے ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی مصروف فرمایا کر جاتا تو یہاں گوپال وفا کافی کافی دن رہا کرتے تھے ہمارے لڑکوں نے بتایا کہ یہ کیا, کیا کرتے ہیں وہ مجلس میں اگر کوئی تھوڑا سا ہو کر تو لنگی ہٹا کر سامنے سے کچھ دیکھتے دیکھتے رہتے ایک آدمی تھے پتلی پرہیزگار آدمی مگر ایسی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے سکھانے سیکھیں فکر ہو کوئی پتا چلے ایسے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دراصل جو وہ اٹھے تھوڑا سا ایسے منہ کر کے سب دیکھ رہے ہیں کیا کرنے لگے تو وہ لگی ہٹا کر سامنے سے ہمتے ہوں گ بھی بترا خشک ہو گیا یا نہیں ہوا آیا یا نہیں آیا مجھے طلبہ بتاتے تھے کہ وہ ایسا کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہا خشک کرنے کا طریقہ آخری فتابہ کی دوسری جلد میں ہے دوسری جلد میں موجود ہے وہاں تفصیل سے دیکھ لیا جائے اگر وہ طریقہ استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھر بعد میں پترا نہیں آتا پترا جب آئے گا ہی نہیں تو پسل ختم ہوا نہ گودام پکڑنے کی ضرورت نہ ٹوینٹی مسلے کی ضرورت کسی چیز کی آئے نہیں مسل مسل کر زیادہ ڈھیلا کر دیتے ہیں اگر گنگوی رحمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال تو تھن کی ہے تھن بکری کا تھن لوگے کو یہ چاہے کہ اس کو کھینچ کھینچ کر دودھ ایسا ختم کر دے کے پترا بھی نہ آئے تو وہ دو چار گھنٹے بھی کھینچتا رہے وہ تو آتا ہی رہے گا یہ ہے کہ ایک بٹا اس کو نکالنے کے بعد چھوڑ دیں تو بکر خوش ہو جائے گا اس کو تعمیر سین کہتے ہیں جو ممنوع ہے طریقے سے استنجا کر لیا جائے کتاب میں اس کا طریقہ دیکھ لیا جائے اور اس کے بعد پترا نہیں آئے گا اور بل پر بھی اگر پترا آتا ہے کسی کو مارا ہے تو پھر وہ پکڑے پکڑے پھرے میجنس میں اور لوگوں کو بتا پھرے اس کی بجائے ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لے وہ مقام پر تھوڑی دیر کے لیے باندھ لیا پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جب تک اتنی نان ہو جائے بند آ رہے اس کے بعد نکال اس کو پہنتے پر یہ پیسے مجلس میں ریف خارج کرنا ریف خارج کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بات چھوٹی رہے گی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا پتہ چلے گا کس نے حرکت کی یہ تو ٹھیک ہے کیا آئے تو چھپا رہے گا مگر ادا کتنے لوگوں کو پہنچا ادھور ہے کہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم سانی مل مسلم ہوں امر لسانی مسلمان یہ <تصفح> ہے کہ اس, اس کے کسی عزب سے بھی ترجمہ تو پہلے صحیح کر دوں اس کے بعد مطلب ہے مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یہ ری خارج کرنے والے اگر کہیں کہ ہم نے تو ٹی وی سے تکلیف پہنچائی نہ ہاتھ سے پہنچائی نہ زبان سے پہنچائی وہ تو ٹی وی کا بٹن کھول دیا تکلیف پہنچی یہ ٹی وی مجھے فصل رہا ہے اگیرا کرم سبمن لر ستم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہاتھ سے نہ پہنچاؤ مقصد یہ ہے کہ کسی اور سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچا یعنی کہ آپ کسی کو کام لگا دیں زور سے گلٹی لگا دیں اور کہیں کہ ہم نے حادثے سے تو نہیں پہنچائیں مقصد یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ مجلس میں اگر ریڑھ کا دباؤ ہو ابلن کا بھائی کام کی بات ہے ایک دباؤ ہے اس کا نام ہے کاربو وج ایسا پیر کسی کو نہیں ملے گا جو ساتھ ساتھ دباؤ بھی بتا دا جائے تدبیریں بھی بتا دا جائے کاربوب ایک دوا کا نام ہے ہومیوپیتھک کی دوا اس سے فائدہ حاصل کریں اس دوا کو کھانے سے ریڑھ سے بدبو زائل ہو جاتی چلے اگر ریڑھ خارج ہوتی رہے بدبو ہے ہی نہیں تو مجلس میں بھی تو کیا ہارے جائے بدبو تو نہیں ہے پتا ہی نہیں چلے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے ویسے بھی گیس ویس کے لیے پیٹ کے گیس کے لیے ریاح کے لیے جیسے خاص قسم کے ریا کے لیے کہ اوپر کو زیادہ چلے ان کے لیے بہت مفید بات <تصفح> ادھر تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ریا سے بو ظائر ہو جائے اب جب تک نہیں ہوتی خطرہ ہے تو پھر بھی ٹھکارنے وتارنے کے حوالے کے بہانے سے اس باہر چلے جائے. جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کیا مانتی کہ حدور رحتم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے سرمایہ جماعت میں جم... نماز میں جماعت میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کی ریخ خارج ہو گئی اب اگر وہ چھوڑ کر ویسے جاتا ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کی ریح خارج ہو تو یہ مربت کے خلاف ہے. شرم کے خلاف بات نہیں حالانکہ وہاں بو کی بات بھی نہیں اگر گوئی آ گئی تو, تو سب کو کیسے ہی چل جائے گا یہ اس صورت میں ہے کہ بو بھی نہیں مگر اسلام کی کیا تعلیم ہے کس حد تک چھپانے کی کوشش کی جائے گی پر مایا جب وہ وہاں سے نکلے تو ناک پر ہاتھ رکھ لے یہ سمجھیں گے نکسی ٹوٹ گئی ناک پر ہاتھ رہ کر ایسے دبا کر نکل جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ چڑیا چھوٹ گئی ہے یہ سمجھے کہ وہ نکسی ہو گئی شاید بےچارے بڑی کام کی حدیث یاد آ گئی اس لیے کہ دیکھو یہاں بدبو بھی نہیں کیونکہ اگر بدبو ہے تو پھر وہ ناک پر ہاتھ رکھنے سے تو گھپ نہیں سکتی بات بدبو بھی نہیں کسی کو تجریف بھی نہیں پہنچائی مگر شریعت کی نظر میں یہ ظاہر ہو جانا کہ اس سے یہ کام ایسا ہوا ہے تو یہ خود مایو چھپانے کی کوشش کی تو جہاں یہ علم ہو جانا کہ اس سے ایسا کام ہوا بغیر کسی کی تزی اور ادا کے اس کی اجازت نہیں ہے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ جو بدلوگام دے کر وہ ہاتھ میں پکڑ کر لوگوں کو چکاتے رہتے ہیں اس کی اجازت کیسے ہوگی غلط بات ایسا ہیڈ نہیں <تصفح> یہ کہ میجرس میں اگر یہ دباؤ کرے اور بول خطرہ ہو خطار میں ذرا سا گلے کو خطارہ اٹھ گیا لوگ یہ سمجھیں گے کہ نہ صاف کرنے یا گلا صاف کرنے کے لیے کیا ہے یہ تھوڑا سا ویسے چکر لگا ہے ابھی گھٹنے گھڑنے کرنے <تصفح> کے لیے بھی تو اٹھنا ہی پڑتا ہے <تصفح> <تصفح> بچے ریگ خارج کر دیتے تھے ایک میاں جی کے پاس پڑھتے پڑھتے تو میاں جی نے سمجھایا کہ تو بہت گنا کی بات ہے ایسے مت کیا یہاں اب وہ اٹھیں تو بچوں پر تو ضابطہ بہت ہوتا ہے نا یہ میاں جی جو سب سے قرآن پر آتے ہیں ان کا زابطہ بہت ہوتا ہے زابطہ تو بیٹھے بیٹھے بچوں کا پیشاب ہی نکل جائے ڈرتے ہوئے تو ان کو پھر یہ تعلیم دی وہ پیشاب کے لیے تو کہتے ہیں استاذ جی ایک یہ استراع تو پرانی ہے اور فاخانے کے لیے استاد جی دو تو اب یہ تیسرے کے لیے کیا کہیں میاں جی نے بتایا کہ یہ کہہ کہ دے گاجی چڑیا چور میں جا رہا بہت اچھا میاں جی تھا سمجھدار تھا سمجھداری کی بات عقل کی بات حالانکہ میاں جی لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی مگر وہ سمجھ بارتا. ان میں زیادہ ایسی بھی نہیں ہوتی کہ بچوں سے سابقہ پڑتا رہتا ہے نا بچے خود پاگل ہوتے جس کا سابقہ زیادہ بچوں سے پڑھتا رہے رات دن وہ بھی ہو بھی جائے سب جاتا ہے مگر اس, اس تعلیم سے معلوم ہوا کہ وہ دیندار تھا دین کی شیخر سمجھا دیا تو ایسی کوئی بات ہو تو اٹھ دایا کرو اور ہم سے چھٹی کیسے لو ایک یا دو کہتے ہو تو جھوٹ بن جائے گا تو اس کے بجائے اس میں کہہ دیا لگے ایسے بھی مجلس میں کسی کو نیا ہو تو چنیا ہوئی سے چھوڑ میں چلا جائے گا اور کوئی دماغی کام کر رہا ہو اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے ایسے کہ دوسرے کام میں ہے دنیا دھندا ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں کوئی دماغی کام میں مشہور ہو تو اس کے پاس آپ بیٹھیں گے اس کا دماغ بٹے گا توجہ بٹے گی پاس نہ بیٹھا جائے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کی پشت کی طرف نہ بیٹھا جائے ادھر خانے کو جیسے سر ہے ایک بار یہ فرمات ہے مسجد میں دوسرا آدمی اگر پیچھے بیٹھ گیا آپ جو امت تھے اور علاج کرنا بڑا جانتے تھے اٹھے اور اس کے پیچھے بیٹھ گئے جو اگر پیچھے بیٹھا تھا خود اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پیچھے بیٹھے اب بھی بہت جلدی سے بیٹھ بیٹھو خبردار اٹھے میرا <تصفح> <تصفح> <تصفح> مزہ آ جائے مزہ آ جائے کسی کے پیچھے بیٹھنے سے تو آگے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا مزہ چاہ تو بیٹھے نہیں یو عراج ہوتا تھا وہاں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو ان کی طرف کان لگانا جائز نہیں ہو سکتا ہے کہ بن کوئی خاص بات کر رہے ہیں جہاں مجلس میں تین یا تین سے زیادہ آدمی ہوں تو دو آدمی آپس اس میں آہستہ آہستہ باتیں نہ کریں اس لیے ایک تیسرا یا اور جتنے ہیں وہ سمجھیں گے کہ معلوم ہی شاید جو ہماری بات کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی جہاں مجلس میں تین یا تین سے زیادہ آدمی ہوں تو دو آدمی ایسی زبان میں آپس میں بات نہ کریں کہ وہ دوسرے نہ سمجھ رہے ہوں ایسی زبان میں بات نہ کریں اس لیے کہ اولن تو دوسروں کو یہ خیال ہوگا کہ میں آگے شاید بھی میری ہی بات کر رہے ہیں اور اگر یہ خیال نہیں بھی آیا مرتبہ تو انہیں پرہیز جا رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ وہ دو آدمی بات کر رہے ہیں اور تیسرا یوں سمجھ رہا ہے کہ جیسے ڈبے وہ کٹ کٹ کٹ کٹ ہو رہی وہ بچے کا دماغ صاحب کا پڑے گا کیا تعلیم یہ پنیاد نہیں ہے جز یاد بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں سراہتن یہ چیزیں پروائی ہیں مگر بتائیے کس کی توجہ ہے بہت بڑے بڑے دو مالیوں کو دیکھا بہت بڑے بڑے مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈر آپ اس میں لگ گئے پدماشا تدماشا کچھ اور دوسرے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کیا عجیب تعلیم ہے حضوریہ گنجائ دو آدمی آپس میں مل جائیں تو باقی بیچارے کیا کریں اور اگر وہ بھی باتوں میں شروع ہو جائے تو ادھر باتیں الگ ہو رہی ہیں ادھر باتیں یہ بھی بات مجلس کے خلاف ہے کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بات آپس میں کر رہے ہیں دوسرے تو وہ ڈر شروع ہو جائے اس میں فضل پیدا ہو ان کا اس میں فضل پیدا ہو ایک بات ختم ہو جائے تب جا کر کے انسان دوسری بات شروع کرے تو اس قسم کی باتوں کا ہر وقت خیال رکھنا کسی کو کسی وجہ سے میری کسی حرکت سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے ہمیشہ خیال رہے یہ چند چیزیں بتا دیں اور کہا جب فکر ہوتی ہے تو پھر انسان وہ ہر وقت یہ خیال رکھتا ہے اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو بہت چھوٹے بچوں کو کھانا کر لینا کہ اگر اس کا ابا اکیلا ہے اور اس کی طبیعت پر اثر نہیں پڑتا وہ تو کوئی بات نہیں اب بچہ جب بہت چھوٹا بچہ کھایا گیا کبھی وہ لکما میں سے باہر اس کے نکل رہا ہے کبھی اس کی ناک بہ رہی ہے اور کہیں وہیں پیشاب بھی نکل گیا اور کہیں پہ بھی نکل گیا مگر میں دوسرے جو دو ساتھ ہوں تو ان کو ساتھ بٹھا کر اگر ایسا کر لیا ان پر کیا گزرے گی کی؟ دو چار آدمی اکٹھے کھا رہے ہیں تو اس طریقے سے نہ کھائے کہ دوسروں کو گھن آئے اس سے انگلیاں انگلیاں ساری اس میں دبا رہا ہے پورا پنجابی اس نے گھما دیا اور پیازوں کے اندر ہی سارا ہاتھ بھی ایسے گزایا کہ دوسروں کی طبیعت پر کیا بوجھ نہیں گزرے یہ چند مثالیں میں نے بتا دی فکر ہو یہ دیکھیے جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے وہ دینداری کے معیار کیا سمجھتے ہیں ایک بار میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا کہ فلاں فلاں خاتون نیک ہے کسی عورت کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ نیک ہے ہمارا نیک کہنا بس وہ خواتین کو کیا ہم مردوں کا ہی نیک کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کس کو نیک کہیں کو تو کہاں سے لے کہہ دے بہرحال میں نے کہہ دیا نئے کہہ تو گھر میں سے جلدی تو موڈی وہ سفائی تو کرتی نہیں نئے کیسے ہو گئی کیا کام کیا لوگوں نے نئے کی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ اگر چاہے جوئے پڑی رہی ہوں بدبو آ رہی ہو مجلس میں عجیب نکل رہی ہو بدبو پھیلی ہو دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور پاخانہ ساتھ ہی بنایا ہوا ہو جب کیا ہوگا سو اس میں جا کر شروع ہو کسی کو کچھ بھی, بھی تکلیف ہوتی رہے انسان حضان میں کوئی فرق نہ ہو مگر یہ ہے کہ نماز पर. نماز پڑھ لیتی تصویر ہاتھ میں رہتی ایک خاتون کو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تصویر ہاتھ میں کھٹ کر کھٹ کر بڑی مدد بڑی مدد کبھی ہاتھ سے تصویر نہیں چھوڑتی حتہ کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی تصویر نہیں چھوڑتی ایسے بغیر کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ کوئی بڑے گدام میں متلاؤ تو آپ میں کتنی بڑی برتن چھوڑ تو جب میں نے یہ کہا کہ فلحاں پر لیک ہے تو صرف ایسے جواب یہ میرا کہ صفائی ہو کرتی نہیں لے کیسے ہو گئی تو میں بہت شخص ہوا کہ الحمد للہ ہمارے گھر میں اتنا شوق دنیا بھر کی عبادات کوئی انسان کرے مگر ایک خامی اس میں ایسی ہو جو اسلام کی نظر میں معروب ہے تو پھر اس کو نیک نہیں کہا جا سکتا اب فرض کر لیں کہ اس خاتون میں ساری خوبیاں ہوں ساری خوبیاں ہوں مگر واپس وائر نہیں کرتی تو نیک ایسے ہو گئی دوستہ رات کی بات ہے کہ مجھے پتا صرف نکسیر دور کے مقرر ہے نکسیر کے آ گئے نقسی آ گئی نکسیر بیماری ہو گئی اس کے بعد میں نے سوچا فلاں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی فلاں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی فلاں حارضہ تھا اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی اور تمام صحتی صحت اور کہیں جا کر پہلے نقصیر بھی زیادہ پورا کرتی تھی اب کہیں جا کر سال کے بعد ایک دو قطرے ایک دو پتری خود آگیا گیا ناک سے کہیں سال کے بعد اور کوئی تکلیف نہیں اور اس کو یہ کیوں آ گیا بیماری ہو گئی اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ دین کے معاملے میں انسان کو اس سے بھی زیادہ ہوشار رہنا ہے پورا جسم تندرست ہے پورا جسم مکمل طور پر مسلمان نظر آ رہا ہے مگر ذرا سی بات اگر اسلام کے خلاف کرے گا تو اس کو اس کو مکمل مسلمان پر نہیں کہہ سکتے اس کو یہ کہیں گے کہ بیمار ہے ہزار احکام پر عمل کر لیا ہزار میں سے ایک پر نہیں کیا تو وہ نیک نہیں ہو سکتا نیک تو یہ بھی ہوگا کہ تمام احکام پر عمل کرے وہ جو آدمی صفائی نہیں کرتا وہ نیک کیسے بن جائے شریعت کے آکام میں سے یہ بھی ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے پلی صاف ستھرا رہے لباس صاف ستھرا رکھے برتن صاف ستھرے رہے، مکان صاف ستھرا رہے بستر صاف ستھرا رہے اس میں بدبو نہ ہو میل کچال نہ ہو باغ دھبے نہ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنائے دار کو صاف رکھو فنا کا مطلب گھر سے باہر بیرونی دیوار سے باہر جو ملحق ہو ہے اس کو فنا کہا جاتا ہے کہ ہاتھے کی بےرونی دیوار اس سے باہر جو ملحق لاتا ہے اس کو فنا کہتے ہیں فنا فنائے دار کو صاف رکھو تو ہمارے مسئلہ فنا کیا ہوگا یہ سڑک جو ہے سامنے کی ادھر ادھر تو مکان ہے اگر مکان نہ ہوتے تو چاروں پر سب بھیج پکے بھی بھی سامنے کے سڑک کا جو سامنے سامنے کا حصہ ہے یا فلایا تھا فرمائیں اس کو صاف رکھ تو جب باہر کو صاف رکھنا اتنا ضروری ہے تو گھر کے سہن کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اور کمروں کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا پھر کمرے کے اندر فرش اور بستر ان کو صاف رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوا جس طرح کی بہنس اپنے لباس کو صاف رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے لباس کی بنسبت اپنے جسم کو صاف رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے پر جسم کی بنسبت اپنے دل کو صاف رکھنا پاور رشتے پار کرتے رہنا گناہوں سے بچتے رہنا ہی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اندازہ <coughs> لگائیے چنائے دار کو صاف رکھنا تو گھر کو صاف رکھنا بستر کو صاف رکھنا کپڑوں کو صاف رکھنا اپنے بدن کو صاف رکھنا اور جہاں صفائی کریں تو اس کے ساتھ ساتھ استعفار بھی پڑتے چلے جائیں تاکہ دل کی صفائی بھی ہوتی یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ان کو تو لوگوں نے اسلام سے بھی کہا لیا تو سمجھتے نہیں کہ یہ کچھ اسلام کا اسمتال ہے آخر میں خلاصہ پھر سمجھ لیں دودھ یاد رکھ لیں تحجد پڑھ لینا تصدیفات زیادہ پڑھ لینا تلاوت زیادہ کر لینا نفر عبادت زیادہ کرنا مرنا صرف اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ نیکی کا معیار اور مدار ہے یہ غلط ہے سب سے بڑھ کر درجے میں گناہوں کو چھوڑنا اور ان گناہوں میں سے جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا وہ لوگوں کو انگاہ سے بچاتا لوگ करें کریں ایسی ایسے ہی انسان جو کہتے ہیں کہ ہم نیک بن گئے پلاؤ بڑا بزرگ ہے پلاؤں بڑا نیک ہے پلاؤں بڑا بلی بن گیا ایسی ایسی باتیں نہ کیا کریں مسلمان بننے کی سیدھا سادہ مسلمان بننے کی کوشش کریں مسلمان یہ کہ چند مثالیں بتا دیں کسی کو کسی بھی طریقے سے ایدا نہ پہنچے کسی کا دل برا ہونے کی بات نہ کریں ہاں اور دیکھیے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کریں کہاں شریعت ہے کہاں شریت ہے سوچنے کی بات کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کریں اس کو اپنا ابا یاد آئے کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے کوئی ایسی خاص لگاؤ کی بات نہ کریں اس کو اپنا شوہر یاد آئے اسلام نے کی تعلیم مگر ان چیزوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں آداب معاشرہ تو بالکل آج کے مسلمان نے ایسا پھینکا کہ توجہ نہیں ہے خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فکر نہیں فکر پیدا ہو جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ بات خاص طور پر پھر لوٹا دیں اس کو سوچ لگا کر ہاں. سبق حاصل کرتے گئی تو فرمایا ناک پر ہاتھ رکھ کر جاؤ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کس کی ری خارج ہو گئی ہے کسی کو بدبو بھی نہیں بدبو ہوتی تو, تو, تو ناک پر ہاتھ رکھنا بےکار ہے پھر تو ویسے پتا چل جائے کس نے گولہ باری کی ہے بدبو تو سب بتا دے گی تو یہ اس صورت میں ہے کہ بدبو نہیں ہے اور یہ خارج ہو گئی اور نماز کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو شریعت کی نظر میں یہ عائب ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس سے یہ ہو گیا ہے تو یہ عائب ہے اس کو کیسے چھپائے چھپاؤ اپنے کیسے چھپائے نعت پر ہاتھ رکھ لے تاکہ دوسرے یہ سمجھیں کہ شاید نکیر پھول رہی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی فقا و کا مسئلہ نہیں ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کس مت تک آئے کچھ اس لیے وہ لغام وغام کا قصہ بھی اگر کوئی موری لوگ کہیں ہی کرتے ہیں یا ادھر کے علاقے کے موریہ میں رہنے والے کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں لغام نہ دیا گیا معاشرہ کا مقصد یہ ہے کہ جینے کے طریقے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا لوگوں کے ساتھ تعلقات یہ اس کے طریقے ہیں ان کا ایک اصول سمجھ لیں اصول یہ ہے کہ کسی کے پاس آنا جانا ملاقات کرنا اٹھنا بیٹھنا اس میں انسان کو اس طریقے سے رہنا لازم ہے کہ نہ اپنے افسو تکلیف پہنچے نہ دوسرے کو تکلیف پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے دوسرا اصول یہ ہے کہ نہ اپنا وقت ضائع ہو نہ دوسرے کا وقت گائے ہو یہ تو اس کا اصول ہے باقی اس کی جزیات غیر مقصورہ ہیں ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ہے حضرت خان بھی خود سلسلوں کا رسالہ ہے آداب المعاشرہ وہ اگر سارا بھی پڑھ لیا جائے اور اس میں ہزار مثالیں بھی لکھی ہوں پھر بھی وہ مثالیں ہی ہیں انہیں میں معاملہ منحصر نہیں رہے گا اور بھی انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فماتے ہیں اس کی بصیرت پھل جاتی ہے پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے دو اصول میں نے بتا دیے مگر جب تک انسان لگتا نہیں محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا فکر پیدا نہیں ہوتی تو اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہاں میں اس اصول کے خلاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اسی کے ایک دو مثالیں جن میں بہت غفلت ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے اس ملاقات کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے کام سے جانا دوسرے صورت یہ ہے کہ صرف محبت کا حق ادا کرنے کے لیے محبت ہے تعلق ہے ویسے محبت کو نیک ہی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقام الا تبی تیرا کھانا صرف متق آدمی کھائے کوئی دوسرا نہ کھائے صرف متق آدمی تیرا کھانا کھائے متقی کے معنی زیادہ تسبیح پڑھنے والا نہیں گناہوں سے بچنے والا جو آدمی گناہوں سے بچتے ہیں صرف وہی وہ تیرے مہمان ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا مہمان آ گیا تو اس کو کھانا نہ کھلاؤ یہ مطلب نہیں ہے تو کافر بھی آ جائے تو اس کو کھانا تو کھلایا جائے گا اگر مہمان آ جائے تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ تعلقات ہی متفع لوگوں کے ساتھ رکھو جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوا کرتے ہیں تو آمد و رفت انہیں کی ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تو عام و رفت کیا ہوگی اس کو تو آپ اپنے رشتے ناطے کرنے میں تجارت میں اور جو بھی دنیا میں تعلقات ہوا کرتے ہیں آپ کے تعلقات ہوں گے وہی آپ کے مہمان ہوں گے اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے دعا ہے افطر عندكم الصائمون آپ کے ہاں روزے دار لوگ اپنا روزہ افطار کرتے رہیں وآقل الابرار نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں وصل علیکم المدا اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں یہاں بھی یہ کہ روزے دار لوگ آپ کے پاس افطار کیا کریں یہ جب جبھی ہوگا کہ آپ کا تعلق روزے دار لوگوں کے ساتھ ہو وہ کبھی آئیں گے افطاری کے وقت میں آ گئے یا ویسی افطاری کی کسی کو دعوت دے دی تو وہ روزے داروں نے افطار کیا یہ سعادت آپ کو مل گئی ویسے آج کل جو افطاری کی دعوت کی رسم ہو گئی ہے وہ غلط ہے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ مغرب کی جماعت جاتی رہتی ہے افطاری کے غرض سے جو لوگ دعوتیں کھاتے کھلاتے ہیں وہ مغرب کی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اور اگر پڑھی بھی تو اپنے یہاں الگ سے جماعت کر لیں گے مسجد کی جماعت بہرحال چھوٹ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرض ہی ہو جاتا ہے ایک نے دعوت کی پھر دوسرے سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کی اور ہم بھی ہم کی دعوت کریں اس قرض سے چھوٹنے کی بڑی آسان ترکیب ہے دوسرا کوئی مجبور کرے تو دعوت کھا لیجیے اور خود کسی کی دعوت نہ کیجیے وہ خود ہی سوچے گا یہ تو ہماری دعوت کبھی کرتا ہی نہیں چلو جان چھوڑو لوگ دعوتیں اسی لیے کرتے ہیں کہ پھر یہ بھی کبھی ہماری کرے گا آپ نہ کریں ایک دو بار کے بعد پھر آپ کو چھوڑ دیں گے لوگ دوسری طرف اکلا کام ملک آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں تو یہ کب ہوگا کہ آپ کی دوست ہی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو پھر نیک لوگ ہی آپ کے پاس آئیں گے تو نیک ہی لوگ آپ کا کھانا کھائیں گے جب آپ نیک ہو گئے اور آپ کے دوست بھی نیک ہو گئے اور نیک ہی لوگوں کی آپس میں عام و رفت ہوئی تو پھر کیا ہو جائے گا صلی اللہ تعالی الملائی کا پھر فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگیں گے حضرت تم مولانا ابرار الحفصہ فرمایا کرتے ہیں اس دعا پر اکلا تامک ملبرار تمہارا کھانا ابرار ہی کھاتا رہے ان کا تو نام ابرار ہے لطیفے کے طور پر ایسے ایک لطیفہ ہمیں بھی ملا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح آپ پڑھائیں تو میں کہتا ہوں واقعی مسئلہ تو یہی ہے کہ نکاح پڑھانے والا کون ہو بے آخدر رشید رشید سے نکاح پڑھواؤ مسئلہ یہ ہے کہ رشید سے نکاح پڑھوایا کرو مگر وہی میں کہیں جا کر کے تو پڑھاتا نہیں جس کو نکاح اپنا پڑھوانا وہ یہیں آ جائے ایک منٹ میں پڑھ دوں گا یہ حدیث اس پر چلی تھی آداب معاشرہ کیا ہے کہیں آنے جانے میں نہ اپنے نفس کو تکلیف ہو نہ دوسرے کو تکلیف ملاقات تکلیف کا باعث نہ بنے اس پر ایک قاعدہ بتا رہا تھا کہ آپ جہاں کسی کے یہاں جائیں تو جانے کی دو قسمیں ہیں کام سے جا رہے ہیں یا صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں نیک آدمی سے صرف اس لیے ملاقات کہ یہ نیک ہے یہ ایمان کے کمال کی यह ईमान یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے نیک آدمی سے ملے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق اور نہیں دنیا کا کوئی کام نہیں صرف اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس سے مل لو راج اللہ نے ان کے لیے اللہ تعالی کے رحمت کے سائے میں قیامت کے روز ان کو جگہ ملے گی جن کا آپس میں تعلق صرف اللہ کی خاطر صرف اللہ کے لیے محبت ہے اگر کسی کام کے لیے آپ کو جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے پہلے سے اگر اطلاع کی یا وقت کی تعین کی کوئی صورت ہو سکتی ہو تو بغیر اطلاع کے نہ جائیں بلکہ اگر ڈاک سے کام چل سکتا ہے تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ڈاک سے لکھ دیں گھر بیٹھے اس کا جواب آ جائے اور اگر ڈاک کافی نہیں ہے ٹیلی فون کی سہولت ہے تو ٹیلی فون پر کام کر لیجئے جانے کی ضرورت نہیں جانا ہی ضروری ہو تو پھر ڈاک کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے یا کسی اور فاسج کے ذریعے سے پہلے وقت متعین کیا جائے کہ کھلا وقت میں ہم کھلا کام سے آ رہے ہیں یہ طریقہ ہے کسی کے پاس کسی کام کے لیے جانے اور اگر کام نہیں ہے محض محبت کی خاطر جا رہے ہیں تو اس میں آرام اسی میں ہے بہتری اسی میں ہے کہ پہلے سے وقت کی کوئی تعین نہ ہو اچانک چلے جائیے اچانک جانے میں کئی فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ وقت ہی لیتے رہے تو کبھی ان کو کام ہے وہ فارغ نہیں میں کہتی آج نہیں پھر کسی روز پھر یہ ہے کہ جب وہ فارے ہوئے تو آپ نہیں کبھی کسی کو عزر ہو گیا کبھی کسی کو عدور ہو گیا اور اگر آپ بلا بتائے ایسے ہی چلے گئے تو یہ ہے کہ کام وہ محبت کا کام ہو ہی جائے گا اس لے کہ جانے کے بعد اگر ملاقات ہو گئی تو تو ظاہر بھی کام ہو گیا اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو وہاں پرچہ چھوڑا ہے یا پیغام چھوڑا ہے ہم ملاقات کے لیے آئے تھے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے کام کچھ نہیں ہے صرف ملنے ہی آئے تھے وہ مقصد پھر بھی پورا ہو گیا بلکہ اور زیادہ محبت بڑھے گی تو خیال ہوگا کہ دیکھیے ہماری خاطر آئے تھے ہم مل نہیں سکے چلیے اب ہم ہی وہاں پہنچ جائیں وہ آ گئے آپ نہیں ملے چلیے پھر بھی کام تو ہوتا ہی رہا ادھر ڈاکٹر عبد الخی صاحب کے ہاں صرف ان کی زیارت کے لیے جب بھی جانا ہوتا ہے تو میں پہلے سے کبھی نہیں بتاتا کہ میں آ رہا ہوں حالانکہ ٹیلیفون کی بڑی سہولت ہے پہنچ گئے گھر پر موجود ہیں ملاقات ہو گئی نہیں موجود تو وہاں کا نام چھوڑا ہے کہ ہم آئے تھے اور جیسے گھر پہنچے باہر میں ان کا ٹیلی ٹیلیفون آ جاتا ہے ہم آئے تھے بس یہ کہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی بڑا بس ہوا بہت اچھا ہوا دعائیں کر دیجیے بس یہی یہ مقصد تو اس میں وقت نہیں لینا چاہیں سادگی کے ساتھ چلے جائیں تو ملاقات ہو جائے نہیں ہوئی تو بھی مقصد مرتب ہو گیا اور ایک بڑا فائدہ اچانک جانے میں یہ ہے کہ اگر ملاقات ہو گئی تو نعمت غیر مترکبہ دوست کی آمد اچانک کیا ہوا نعمت غیر مترقبہ مترق مترق حدیث میں دعا ہے کہ یا اللہ نعمت غیر مترکبہ طلب کرتا ہوں ناگہانی آفت سے پناہ مانتا ہوں اچانک نعمت مل جائے تو سرور زیادہ ہوتا ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے ارے وہ مان بھی نہیں تھا اچانک کوئی نعمت مل گئی خوشی ہوتی ہے اور خدان خاص اچانک کوئی تکلیف آ گئی تو اس کا صدمہ اس مصیبت زیادہ اس کا احساس ہوتا ہے اگر مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ تعالی تشریف لائے مجلس میں اچانک ہی تشریف لائے تو ایک دوست نے جلدی سے کہا نعمت غیر مترقبہ سبحان اللہ نعمت غیر مترق فرمایا مترقہ نہیں نعمت غیر مترقبہ یہ آفت کہانی جو چاہو کہہ لو محبت والا کہے گا نعمت غیر متربا اور کسی کو نفرت ہے وہ کہے گا آپ کو نہ کہانی کہاں سے مصیبت آ گئی ہے جانے کی بولا بھائی جو چاہو کہہ لو حضرت تو مولانا خیر محمد صاحب و رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا جب بھی کراچی تشریف لاتے تو یہاں ضرور کروں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کراچی تشریف لائے ہوں اور یہاں نہ آئے اور پھر جب بھی آتے تو بلا اطلاع پہلے سے ٹیلی فون وغیرہ پر اطلاع کی ہوتی نہیں بالکل بلا اطلاع اچانک اور یہی حالت ہوا کرتی تھی بلکل نقشہ سامنے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے ایسی بیٹھے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں نظر تشیل آئے ہیں سامنے وہ موومنٹ آسر کے بعد اسی وقت میں ایسی بیٹھے بیٹھے اچانک نگاہ بڑی مولانا خوشی کتنی خوشی ہو اس لیے اس کا اصول تو یہ ہے کہ بغیر بتائے ہوئے محبت کے حقوق ادا کیجئے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے زیادہ محبت بڑھتی ہے اور اگر کام سے ہوں تو اس میں لوگ اس طریقے سے اپنے نفس کو بھی اذیت دوسروں کو بھی اذیت تکلیف کس طریقے سے خود بھی تکلیف میں مخترا دوسروں کو بھی تکلیف میں مختر پیسے کا بھی نقصان وقت کا بھی نقصان مشقت اور مصیبت اور تکلیف بھی اگر ڈاک کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال نہ کیجئے انسان میں ذرا سی عقل ہو تو اس کو بات سمجھانی نہیں بڑھتی آکل جب صحیح ہوتی ہے تو آئن شریعت کے مطابق ہوتی ہے خط کے ذریعے سے کام چل سکتا ہو تو ٹیلی فون نہ کیجئے اب ذرا دونوں کا مقابلہ دیکھیے فون کا اور خط کا آپ نے خط لکھا وہ پہنچا پڑھنے والا اس وقت میں گھر میں موجود نہیں یا کسی کام میں مشغول ہے کھانے میں پینے میں نماز میں وزو میں تلاوت میں یا سو رہا ہے یا گھر پر نہیں ہے باہر اور خط وہاں پہنچ گیا باہر صورت پہنچ گیا اور آپ نے ٹیلیفون کیا وہ موجود نہیں ہے آپ کا ٹیلیفونز آئے گیا اب کیا کہتے ہیں میسج دے دو میسج میسج چھوڑ دو صاحب کو یہ میسج دے دینا یہ یہ کہتے ہو کچھ اور کہتے جائے گا میسج دینے والا بھی بھول جاتا ہے اس نے میسج نہیں دیا ایک بار میں نے کسی کو ٹیلی فون کیا تو وہ نہیں تھے تو میں نے کہا کہ اچھا ان کو بتا دینا اور اپنے نام کے ساتھ میں نے مفتی نہیں لگایا ایسے اپنا نام لگا دیا دو تین فوج گزر گئے انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا مجھے بڑا تعجب کہ وہ ایسے آدمی تو نہیں ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ جلدی مجھ سے بات کرتے دو تین دن کے بعد کہیں پھر ان کا فون آیا جو میں نے کیا پوچھا کیا بات ہے آپ کو پیغام نہیں ملا کہتے ہیں وہ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ مسٹر رشید احمد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو, تو میں نے سوچا میرے دوستوں میں تو مسٹر رشید تو کوئی بھی نہیں ہے بہت سوچتا رہا کون ہے مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی اس وقت کے بعد سے ہم نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانا ضروری سمجھ لیا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو ایسی نام بتا دیتا ہوں تو وہ مسٹر مسٹر دنیا میں زیادہ है نا موجود مفتی کم ہے مسٹر زیادہ ہے اس لیے اگر کوئی رشید بتائے گا تو مسٹر رشید ہی ان کی زبان پڑا ہے دل میں بھی مسٹر ہی جائے گا تو ٹیلیفون میں یہ نقصان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ابتدا ہی نہ ہو خط میں یہ دونوں فائدے ہو گئے کہ وہ ملے گا ضرور ملے گا اس وقت نہیں ملا دو چار گھنٹے کے بعد مل جائے گا دوسرا فرق یہ جی, کہ جس وقت میں خط فون آپ کا پہنچا تو وہ صاحب اگر فون پر موجود ہیں بھی اور آپ سے بات کر لی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ان کو کوئی ایسا جلدی کا کام ہو دماغ ان کا حاضر نہ ہو جلدی جلدی کوئی کام کرنا ہے آپ کی خاطر جلدی جلدی چھوڑ کر آئے اور پھر جلدی جلدی آپ کی بات سن رہا ہے پھر جلدی سے ایک آدمی کو تکلیف میں مبترا کر دیا آپ نے ادھر پیشاب کی حاجت ہے آپ کا ٹیلی فون گیا بیچارا دبا کر بیٹھا ہوا ہے جماعت کا وقت ہے ٹیلیفون آ گیا وہ اس کو کہا جا رہا بھیا جماعت کا وقت ہے جماعت جا رہی ہے اب بعد میں بات کرنا خط میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ تو پہنچنے کے بعد یہ بھی تقاضا نہیں ہوتا کہ جیسے پہنچا فوراً اس کو کھولو فورن پڑھو وہ تو اتنی نان سے انسان اس کو بعد میں کھول لے پڑھ لے جب بھی فرصت ہو فون میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کر آنا پڑتا ہے رات میں یہ تکلیف بھی نہیں دوسرے دیکھیے کتنا فرق پھر اور فرق یہ کہ جو بات آپ ٹیلی فون پر کرنا چاہتے ہیں وہ بعض دفعہ اتنی اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس پر کچھ غور کرنا پڑتا ہے سوچ کر جواب دینا پڑتا ہے اور ٹیلی فون پر اتنی جلدی دماغ حاضر نہیں ہوا اور کوئی بات رہ گئی اس کے بعد جب بند کر دی پھر ارے یہ تو یوں کہنا تھا اور وہ کلام بات تو رہ گئی اور اگر خط سامنے ہوگا تو پھر اطمینان سے دیکھ کر سوچ سمجھ کر انسان اس کا جواب دیتا پورا جواب دکھتا صفی طور پر جواب دیتا چوتھا فرق یہ ٹیلی فون پر کسی نے کچھ پوچھا تو شاید آپ اس کی بات پورے طور پر سمجھے ہی نہیں ہوں اور جب خط سامنے ہے تو اس کی تحریر کو بار بار پڑھیے اطمینان سے پڑھیے بار بار پڑھیے اور پھر اس کا جواب لکھا جائے پانچواں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلے کی بات ہے تو ٹیلی فون پر کسی نے کچھ کہا آپ نے کچھ جواب دے دیا بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یوں کہا تھا کوئی اس کو بولنے میں غلط فہمی ہو گئی غلطی ہو گئی یا آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی یا جان بوجھ کر بعد میں اپنے بیان اس نے بدل और اگر میں تو یوں پوچھا تھا اور آپ نے یہ اس کو جائز کر دیا کہہ رہی ہوں یہاں کہاں آپ نے ایسے کہاں کہا تھا آپ نے تو ایسے ایسے کہا تھا اس لیے وہ ناجائز تھا اور جب تحریر سامنے ہے تو اس سے تو بھائی وہ بدل نہیں سکتا وہ تو تحریر رہے گی اسی لیے فتوا کا اصول یہ ہے کہ جس کاغذ پر سوال ہو جواب بھی اسی سے شروع ہو اگر پورا جواب اس پر نہ آئے کچھ حصہ جواب کا دوسرے کاغذ پر چلا جائے تو کچھ فرض نہیں کم از کم جواب شروع اسی کاغذ سے ہو جس کاغذ پر سوال ہے اس لیے کہ اگر جواب اسی کاغذ سے شروع نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سوال جو ہے وہ پھاڑ کر پھینک دے دوسرا سوال ساتھ لگا لے کیسے پتا چلے کہ آپ نے جو جواب لکھا اس کا سوال کیا تھا وہ تبھی پتا چلے گا کہ جس کا اس کا سوال اسی کا جواب ہے یہ فائدہ ہے پت لکھنے میں تحریر میں کہ اس میں کسی قسم کی آلاتی نہیں ہوتی حضرت مولانا شبیر علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی نفرت فرمائیں درجات دراجات فرمائیں یہیں نازم آباد نمبر چار میں رہائش تھی بہت قریب ادھر ٹیلی فون بھی ان کے ہاں موجود مگر جب کوئی ہم سے کام ہوتا تو وہ خط لکھتے تھے آباد نمبر چار سے خط روانہ ہوتا ہے آباد نمبر چار کو تھوڑی سی ایک آدھ اتر کے فاصلے سے وہاں سے یہاں خط آ رہا ہے اور ہم بھی جواب خت ہی نہیں دیتے اور مت دیکھیں کتنی سہولت میں فون کروں آپ اس وقت میں کسی کام میں مشہور ہوں چھوڑ کر آئے اور پھر یہ کہ یا یہ کہ میں پہلا چھوڑ دوں کہ آپ کرے تو میں ٹیلی فون پر موجود نہیں کیا مصیبت اللہ تعالیٰ نے کیا اچھی نعمت عطا فرمائی کہ بیٹھے بیٹھے آرام سے اطمینان سے جو وقت فارغ ہو اس فارغ وقت میں دماغ کو حاضر کر کے خط لکھئے کچھ دن تو لگیں گے جب آپ میں مگر یہ ہے کہ اطمینان کی بات ہو جائے گی اتمینان سے بات ہو جائے دوسرے نمبر میں ہاں ایک پر اور بھی کہ ٹیلیفون پر پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے خط کا پیسہ کم خرچ ہوتا خط میں آپ کا پیسہ کم خرچ ہوگا ضائع نہیں جائے گا ٹیلیفون سے پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوگا اور ضائع ہونے کا بھی امکان کئی بار کرے اور ملاقات نہ یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے درجے میں پھر یہ ہے کہ اگر حد سے کام نہیں چل سکا یا یہ ہے کہ جلدی کی ضرورت ہے حق میں دیر ہو گئی آپ کو ضرورت ہے جلدی کی یا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت ہے کہ ذرا آواز بھی ایک دوسرے کی سننا یہ بھی ضرورت میں داخلہ محبت مگر بے بےکار محبتیں نہیں لگانی چاہیے طالب علم کو تو محبت کسی سے لگانی نہیں چاہیے طالب علم دین میں سوچتا ہوں کہ کبھی میں نے ٹیلیفون کسی کو کیا یا نہیں کیا تو مجھے کبھی یاد نہیں آ ہمارے یہاں ٹیلیفون ہے بہت اونچے درجے کا ٹیلیفون ہے مگر میں نے اپنے کسی مقصد کے لیے آج تک کبھی کسی کو ٹیلیفون نہیں کیا کوئی ہے ہی نہیں ہمارا دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے جس کا ٹیلیفون ابل تو لوگ ہی ٹیلیفون کرتے ہیں کوئی اپنے اپنے مقاصد کے لیے کچھ اپنے مسائل کے لیے اور اگر میں کروں گا تو وہ کسی دینی مسئلے کی خاطری دینی مسلحت کی خاطری ہوگا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ کوئی دنیا بھی اتار ہے ہی, ہی نہیں کس کو کرے میں اگر سوچوں بھی کہ کس کو ٹیلی فون کروں کس مقصد کے لیے کروں تو سوچنے پر بھی یاد ہی نہیں آتا کس کو کروں ایسا بنا دیا ہے اللہ تعالی مگر دوسرے مالجوں کے تو بڑے تعلقات بہت ٹیلی فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو بڑی خطوں کی دعوت رہتی ہے بڑی دعوتیں کھلائی کھائی جاتی ہیں بڑے مزے لیتے رہتے ہیں ہمیں ان کاموں سے بڑی بخشت ہوتی ہے کیوں وقت ظاہر کرتے ہیں وقت کی قدر کرتے ہیں تو پہلے درجے میں تو یہ ہوا کہ خط کے ذریعے سے کام لیجیے وہ نہیں ہو سکا تو تیلی فون پر کام دوسرے درجے میں چلیے اس طریقے سے لے لیجیے اور خود جانا وہ تو تب ہی ہے کہ جب دونوں طریقے نہ ہو سکیں انتہائی مجبوری ہو جائے تو جانے سے پہلے کوئی ملاقات کے وقت کی تعجین کی کوئی صورت ہو کر لیجیے پھر پہنچے اس لیے کہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں اور آپ چلے آگے معلوم ہوا کہ وہ صاحب تو تشریف نہیں رکھتے کہ حج پر گئے ہوئے ہیں دو تین مہینے کے لیے صاحب ڈیڑھ دو مہینے کے لیے اور آپ کہاں سے آئے اسلام آباد سے کیا کام تھا تعویذ لینے آئے تھے اسلام آباد سے تعویذ لینے آئے تھے وہ تو حج پر گئے ہوئے اتنی بڑی حمافت کی بات پیسہ ضائع کیا محنت میں شکت برداشت کی پریشان ہوئے اور کام نہیں بنا تو وہیں بیٹھے بیٹھے خط سے تعویز کیوں نہیں منگوا جو کام خط کے ذریعے سے ہو سکتا تھا اس کے لیے کیوں سفر کیا کیوں پیسہ برباد کیا کیوں محنت اور مشقت کی اگر تھان کے قد سے شروع کے ہاں بال دفاع کچھ لوگ تعویذ کے لیے دوسرے شہروں سے جاتے ہم نے بھی سارے اصول وہیں سے دیے ہیں بڑا ہسپتال تو کوئی یہ ہسپتال اس کی ماتا تھا کوئی تعویذ کے لیے کسی شہر سے جاتا تو فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے گھر واپس چلے جاؤ وہاں سے جا کر خط لکھنا خط میں ڈال دیں گے تو اگر وہ یا کوئی یہ کہہ دیتا کہ حضرت اب تو وہ آ ہی گیا اب تو دے ہی دیا جائے فرماتے اگر اب دے دیا تو آئندہ بھی یہ آتا ہی رہے گا اب دوسروں کو بھی یوں ہی بتاتا رہے گا کہ قانون تو نہیں ہے دینے کا مگر یہ ہے کہ جو پہنچ جاتا ہے اس کی ہو جاتی ہے لوگ آتے ہی رہیں گے ان کی اسلح کی صورت یہی ہے واپس جاؤں وہاں جا کر پھر ڈاک میں منگواؤ ایک دفعہ جس پر یہ حالت گزری تو سب کو بتاتا رہے گا ارے میاں ہرگز مت جانا ہر گز مت میں مواؤ مت جانا دوسروں کو بھی تبلیغ کرے سب کی اصلاح ہو جائے گا. اس میں کیا ہوا کہ اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی اپنا پیسہ بھی دائیں وقت بھی ضائع محنت اور مشقت اور اعتماد یہ ہے کہ کام پھر بھی نہ ہو بعض دفعہ جس کام کے لیے انسان چل پڑتا ہے بغیر تحقیق کے تو بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام وہاں ہوتا ہی نہیں دور و دراز کا سفر کیا پہنچ گئے جب پہنچے معلوم ہے کہ یہاں تو یہ کام نہیں ہوتا اور پھر ساری محنت آئے تمام تقریب مصیبت بعض دفعہ پہنچتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو کچھ اس کے فوائد ضوابط ہیں کچھ شرائط ہیں تو عام میں وہ شرائط نہیں ہیں تو اس لیے وہی آپ کا کام پہ نہیں ہے پیسہ بھی جائے وقت بھی جائے محنت بھی جائے بعض دفعہ پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت تو فلاں وقت ہے فلاں دن میں ہے اور یہ ہفتہ بعد پہلے ہی پہنچ کر بیٹھ گیا اب کہاں اتنا وقت گزارا اللہ تعالی نے آقل عطا فرمائی ہے جہاں کہیں ایسے معاملات ہوں عقل میں غور و فکر کر کے سوچ کر انسان کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں نہ اپنے نفس کو تکلیف ہو نہ پیسہ ضائع ہو نہ وقت ضائع ہو نہ محنت ضائع ہو نہ دوسرے کو تکلیف ہو ایک بار مسقط سے جہاز بھرا ایک شخص نے اپنا کنبا جہاز میں بھرا جہاز بھرا کا مقصد یہ نہیں جہاز میں تو دوسرے لوگ بھی ہوں گے اپنا کنبا جہاز میں بھرا مسقط سے سب کو یہاں دیا ہے گھر میں کسی ایک فرد کو جن تھا تو میں نے اس پر پڑھنا شروع کیا تو دوسرے کو ہو گیا उतरने کی بجائے دوسرے پر چڑھ گیا اس پر پڑھنا شروع کیا تیسرے پر چڑھ گیا پھر پڑھنا شروع کیا چوتھے پر چڑھ گیا پورے دس بارہ افراد سب پر چڑھ گیا اور بلاخر کیا کہ مجھے گردن سے پکڑا اور زور سے زمین پر لگا پڑھنے والے کو بھی لگا اب پورا کنبا بھرا में جہاز میں سب جہاں ارے میاں وہیں سے اس میں ڈاک منگوا لیتے پورا کنبا بھر یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی جمعہ رات کے دن آیا جمعہ کے دن آیا دو دن تو چھٹی ہے بیٹھے رہو کہیں دو دن تو تعبیض ایسے نہیں ملے گا اور ویسے بھی جو باہر سے آیا تو یہ ہے کہ مسکت واپس پہنچو واپس سے پھر بھاگ میں انسان آخر سے کیوں کام نہیںدا کسی کو نہ پہنچے اس بارے میں فرمایا کہ میں قصد ایزا کافی نہیں ہے بلکہ قصد آدم ایزا رکھنا ضروری ہے دونوں میں فرق سمجھیے اس کے مطابق عمل کیجیے آدم قصد ایزا کافی نہیں ہے آپ سے کسی کو ایزا پہنچ گئی تو آپ یہ کہیں کہ میں نے ایزا پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا جان بوجھ کر نہیں پہنچائی پہنچ گئی گنا سے بچنے کے لیے انسان بننے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے اتنا کافی نہیں ہے سوئی کہیں چھوڑ دی کسی کو لگ گئی اب کہتے میا میں نے جان है کر تھوڑا ہی ماری ہے راستے میں موٹر سائیکل پر گاڑی وغیرہ پر جا رہا ہے کسی سے ٹکرا گئی تو کہتے میں نے جان بوجھ کر تھوڑا ہی ماری یہ کیا ہوا آدھا میں خست ایدا میں نے ایزا پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا تو اس کو نہ دنیا کے قانون میں معاف کیا جائے گا نہ آخرت میں معاف کیا جائے گا تو نے قصد اگر سے نہیں کیا تھا اضاف پہنچانے کا مگر غفلت کیوں بڑھتی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ استنجا خانوں میں شہروں میں جو گٹر سسٹم ہے اس میں ڈھیلے کا استعمال پتھر ہو مٹی کا ڈھیلا ہو کپڑا ہو کاغذ کسی قسم کا ہو یہ جو گٹر سسٹم ہے اس میں اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی آپ استعمال کریں گے گٹر بند ہو جائے گا اس سے تحافن پیدا ہوگا اور صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں بلکہ جہاں گٹر بند ہوا پورے محلے کے لیے ایک تحفن پیدا ہوگا جس سے دوسروں کو ایزا بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے سخت مدرسہ ہوگا ایک مستحب چیز کو ادا کرنے کے لیے دوسروں کو قزا پہنچانا تعاون پیدا کرنا بیماریاں پھیلانے کا کے اسباب پیدا کرنا وہ کتنا بڑا گناہ ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے اس لیے استنجا کے لیے ان چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال نہ کی جائے ہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں کہ لوٹے میں پانی چھوڑ دیتے ہیں لوٹا بھرا استنجا کے لیے اور آ پانی لوٹے میں ہی چھوڑ دیا کچھ تجربہ یہ ہوا کہ جو مفاد چلتی ہے بیماری چلتی ہے پوری دنیا میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے یہ مرض دنیا میں جہاں بھی جائے وہیں ہم نے پایا پاکستان ہو ہندوستان ہو ایران ہو قرآن ہو سعودی عرب جہاں بھی جاتے ہیں یہ مرض عورتوں میں بھی مردوں میں بھی جو میں کے روز بیان کے بعد جب میں اوپر جاتا ہوں استنجا تانے میں داخل ہوتا ہوں تو معلوم ہوا کہ اوپر آنے والی خواتین بھی وہ بھی ایسی ہی بری لوٹے میں پانی چھوڑ جاتی تعجب ہوتا ہے کہ یہ بچا کر کیوں رکھا وزو سے بچا ہوا پانی تو متبرک ہے وہ اگر بچا لیا جائے کہ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں گے تبرک سمجھ کر تو وہ تو ایک بات سمجھ, سمجھ میں بھی آتی ہے کہ متبرک ہے وزو سے بچنا, بچا ہوا پانی تو اس دن جیسے بچا ہوا پانی کیا متبرک ہے کہ اس کو بچا کر رکھ لیا جاتا ہے کیوں رکھتے ہیں کے خلاف بات آدھا لوٹا پاؤ لوٹا جب بھی ہم جاتے ہیں تو بھرا رکھا ہوتا ہے اس میں پانی موجود ہوتا ہے خیال ہو تو یہ کیا حرکت ہوگی تو سوچتا ہوں کہ اچھا جمعہ جمے کا دیں ہفتے کی رات جو ہے اس میں جب ایسی نئی چیز دیکھتا ہوں اوپر تو پھر سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہوا تو وہاں ملتا ہے کہ ہاں خیر ٹھیک ہے آج کوئی نئی وقت آئی انہوں نے یہ کام کیا ہو جا جائے کہ آخر کیوں بچایا جاتا ہے پانی دینا ہی کم چاہیے جتنا استعمال میں آئے گا اتنا ہی لوٹا بھرے زیادہ پانی لیتی ہی کیوں ہے ہاں؟ لیتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوپر دیکھتا رہتا ہوں ورنہ نیچے کا معاملہ تو کوئی ہونا کیوں لیتے مرد اور سب اسمارک میں اور اگر کسی وجہ سے زیادہ پانی ڈل گیا پھر اس کو بہاتے کیوں نہیں لوٹے میں کیوں محفوظ رکھ دیا گٹر میں پیشاب کے بعد بہانے کے بعد جتنا پانی زیادہ بہا دیا جائے اچھا ہی ہے صفائی ہوگی بدبو ختم ہوگی ٹاپوں جاتا رہے گا اس کو بچایا کیوں جاتا ہے اگر زیادہ ہو کے اسی میں اندر ڈال دیں بچا کر رکھنے میں دو نقصان ہیں ایک تو یہ کہ کوئی چیونٹیاں وغیرہ یا چھپکلی وغیرہ ایسی چیز اس میں داخل ہو جائے پانی میں اور اندر مر جائے اس کے بعد کوئی دوسرا ویسی اس کو استعمال کرے تو اس کو تکلیف دے دوسری بات یہ کہ جب انسان کوئی برتن اٹھاتا کو ہے تو اس کا توازن پہلے سے اس کے خیال میں ہوتا ہے کہ اس کا کتنا وزم ہے تو ہم جب اس کو اٹھاتے ہیں کہ لوٹا خالی ہوگا اور جب اس کو اٹھایا تو اس میں وہ پانی ہے تو بعد وہ ہاتھ سے چھوٹنے لگتا oh. تو دوسرے شخص کو شخصی ہوئی ذہن اس کا پریشان ہوا اور چھوٹ گیا تو لوٹے کو بھی ضرب پہنچی اور وہ پانی گرا اس کا بھی نقصان ہوا تو ایک طرح سی بے احتیاط اور واپلت سے کتنے نقصان ہونے کا لگتا اگر طبیعت ہی صحیح نہ ہو صحیح نہ ہو فکرے آخرت ہی نہ ہو تو ان چیزوں پر شاید کسی کو خیال ہے کہ یہ بھی کیا نقصان گلا رہا یہ عجیب نقصان گلا رہا یہ ہم نے اٹھایا ہم سمجھ رہے تھے خالی ہے ہم نے اس طریقے سے اٹھایا مالو بھرا ہوا ہے زراثیا میں تکلیف ہو گئی اور لوٹا گر گیا تو کیا ہو گیا کیا نقصان پہنچ گیا؟ بات یہ ہے کہ جس ذہن میں فیکرے آخرت نہیں ہوتی بس اس کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہمیں ایک بڑا عجیب سبق ملتا میں اوپر جس کمرے میں بیٹھتا ہوں وہ ہر وقت چاروں طرف سے بند رہتا کوئی کھڑکی بھی کلی ہی نہیں رہتی بالکل بند ہے حالانکہ اس میں بقتے ضرورت بتیاں بھی جلانی پڑتی ہیں بتیوں کی روشنی ہوتی ہے مگر کبھی اگر بتی غائب ہو جاتی ہے بجلی فیل ہو جاتی ہے تو اس وقت میں درور سے جب کوئی کھڑکی کا دروازہ کھولتا ہو تو عجیب منظر نظر آتا ہے وہ عجیب منظر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں صفائی کا بہت انتمام تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صفائی ہے بہت جو دوسروں کے پیچھے ہر وقت لاٹھی پکڑے رہے ارے کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو کیا کچھ اندر دن کہیں چوٹی بری پڑی ہے کہیں کچھ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں صفائی کے بہت سب بہت ہی معلوم ہوتا ہے کہ بالکل صفائی نہیں تو کچھ نظر آنے لگتا ہے تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کل میں روشنی نہیں ہے فکر آخرت نہیں ہے صفائی نہیں ہے تو دنیا بھر کی خواہش دنیا بھر کی خرابیاں نفائش اس دل میں موجود رہے اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کیا ہے کیا ہے کانٹے ہوں سانپ ہوں بچھو ہوں گڈے ہوں کچھ بھی ہو جہاں ہے یا اندھیرا تو اس کو کیا محسوس ہو اور اگر ہو روشنی ہو تو پھر بچو صاحب کو کیا چینٹی بھی نظر آئے چوں بھی نظر آئے ہٹمل بھی نظر آئے چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آئیں تو یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں عام مذاق کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ باتیں ہی نہیں ہیں اور کیوں کو باتیں نہیں سمجھا جاتا قلب میں صفائی ہاں فیگ رہو قلب میں صفائی ہو تب پتہ چلے گا ان باتوں کی کیا سفائی غرض ہے کہ اور نصیحت میں نے یہ کی کہ لوٹے میں پانی بچا کر نہ رکھا کریں کم پانی لیں اور اگر بچ جائے تو اس کو بہا دیں یا اللہ ہم سب کو صحیح میں مسلمان فکر آکرتا شاپ واپا نے آکرتا ہو آکرت کی زندگی کی فکر اس کے لیے اس کے بنانے کی فکر آتا اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتا ہو دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا استدار آتا ہو یا اللہ دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا نمونہ ہمارے لیے دنیا کی نعمتیں دیکھیں استعمال کریں تو یا اللہ جنت کی نعمتیں یاد آ جائیں ان کی فکر ان کا شوق اور ان کی حالت اور خراب آتا ہو ان امال کی توفیق عطا فرما جو جہنم سے بچا کر جنت میں یا اللہ ان بد اعمالی اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما جو جہنم میں لے جا سل تعالی